بسم اللہ الرحمن اللہ. اللہ رحمن ورحمۃ اللہ صحمہ اللہ علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فلمشہ ورس اور باقی تمام سامعین فارن گرامی درام سب کو سلامت کرتے شوق سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج دہ ستمبر 657 سو ستاون ابلک دو سو چھ سو ستاون دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد تھے مجموعی اور دو سو ننانوے جو ہے افراد خطیہ کے کی تعداد تھے افراد خطیہ میں ہم اسما الحسنہ میں سے اس مقدس نمبر ستارہ یا قہارو کے سلسلے میں ہیں یا قہارو کے لغوی معنی ہتھوں کے یاقہ رو جل جلالہ قرآن پاک میں کہ کون کون آیات میں اور کھیتنی دفعہ یہ مبارک اس میں اعظم جو ہے قرآن باغ میں آیا ہے اس سلسلے میں ہماری گفتگو ان میں پہلا جو ہے مقام جو قرآن باغ میں آیا ہے کل قریب پانچ چھ مقام چھ مقام مقامات پر جو ہے یہ مقدس سن قرآن باغ میں آیا ہے ان میں اس سے دوسرا مقام میں یہ آیا ہے بسم اللہ الرحمن رحمٰن الحمق اللہ خالق و کل شین وهو الواحد القحار یہ مبارکہ تھے کُل اللہ خالق و کل شعین واہ واہ یہ سورہ را نمبر سولہ ہے ہاں یعنی اللہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی سے مخاطب ہے اے میرا ابیب مکرم آپ آب ہی کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اللہ خالق و کل اور وہی اپنے ذات و صفات کمال میں اکیلا و یکتا ہے یعنی اور آپ جو ہے اور سب مخلوقات پر غالب ہے واول واحد القحار اور وہ ایک ہی ہے یعنی تمام صفات اے ذات و کمال میں وہ یکتا ہے واحد ہے اور وہ قہار بھی ہے تمام مخلوقات پر جو ہے سب معلومات پر غالب ہے اور اس کو ہر چیز پر غلبہ اور مکمل تسلط اتھارٹی اختیار حاصل ہے تو اس آیت مقندس کی جو ہے تھوڑی توجہ یہ ہے کہ سائز مبارکہ میں القحا جل جلال کے ساتھ الواحد کے سفت مسکور جس طرح پہلے سے آدمی بھی تھی تو وہ ذات پاک ہی لو کا وہ ذات پاک ہی سب پر غالب ہے اور اس کے سوا جو بھی ہے وہ سب مغلوب ہے اور مغلوب ہرگز خدا اور معبود نہیں ہو سکتا واضح القعار ہر چی کی ذات جو اور سب پر غالب جو ہر کمال کے لحاظ سے ہر زاویے سے تو جب ایک ایسی ذات ہوتے ہوئے جو ہر زاویے سے کامل ہیں اور یکتا ہے اور ہر چیز پر اس کو غلبہ ہے تو یقیناً جو ہے اس کے ہوتے ہوئے یعنی کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا تو وہ سب معلوم ہے اور مغلوب ہرگز خالق خدا اور معبود نہیں ہو سکتا لہذا وہی ذات واحد قہار ہی سب کا معبود ہے وہی واحد حقیقی ہے وہ اللہ اور وہی ذات ہی الوحیت اور ربویت میں متفرد اور متوحد ہے متفرد منفرد ہے یعنی اور متواہد تھے وہ ایک ہے اور وہ سب پر غالب ہے وہی اللہ اور ساری مخلوق مقہور مخ و مغلوب ہے اور جو مخلوق و مقہور ہو وہ جو ہے خلاق اللہ و کہا جل جلا جو مشہور جو ہیں جی جو مخلوق اور جو چیز مخلوق و مخہور ہو کسی کے قہر کے اندر ہے کسی کے زیر تسلط ہے تو وہ خلاق و کہار جو اللہ جلال ال شریک کیسے ہو سکتا ہے یعنی اللہ جو واحد قہار ہے اس کا اور جو چیزیں مخلوق ہیں مقہور ہے تو وہ اللہ کے شریک جو ہے کیسے ہو سکتا ہے باقی کائنات میں کسی چیز نے کوئی چیز خلق ہی نہیں کیا پیدا ہی نہیں کیا جوکہ اس کائنات کے اندر ہے سب اللہ نے پیدا کیا ماشاء اللہ سب اللہ نے پیدا کیا تو سب اللہ کا مخلوق ہو گیا سب اللہ کا مخور ہو گیا سب اللہ کا جو ہے مرزوب ہو گیا سب اللہ کا مربوب ہو گیا سب اللہ کا, کا مملوب ہو گیا تو پھر ان میں سے کس میں صلاحیت ہے کہ جو ہے خالق کے سامنے وہ اپنے ساتھ دکھائے تو ان میں سے کون جو ہے ہاں خالق کے ہوتے ہوئے محلوق جو ہے اپنے وجود کا اظہار کریں خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق جو ہے وہ معبود بن جائے رازق کے ہوتے ہوئے مرزوق معبود بن جائے مالک کے ہوتے ہوئے مملوک جو ہے وہ معبود بن جائے اور پرشش کے لائق ہو جائے ہاں اور مربوب کے ربط کے ہوتے ہوئے محبوب جو ہے جو دوسرے کی تربیت کے محتاج متاثر وہ اس کا شریک بن جائے ہو ہی نہیں سکتا ہے ممکن ہی نہیں عقلاً کائنات میں کہیں بھی عالم خارج میں جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک لہاتے ہیں حقیقت میں ان کا عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے وہ صحیح طریقے حقائق کا ادراک ہی نہیں رکھتے ہیں وہ چیزوں پر صحت کے صحیح طریقے سے سوچتے نہیں اپنے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اس لیے اللہ کے ساتھ دوسرے موجودات عالم کو شریک گھراتے ہیں ورنہ اللہ کے مقابلے میں آنے کا کسی بھی شے میں کسی بھی زاویے سے کوئی صلاحیت نہیں رکھتی ہے کوئی اہلیت نہیں رکھتی ہے کوئی ممکن ہی نہیں ہوا اللہ کے مقابلے میں اس کا کفو بن جائیں اور اس کے شریک بن جائیں یہ توجات جو ہے خصوصیات آسمان ہوا نمبر دو ساٹھ پر تیسرا جو ہے مقام و آیت جہاں یہ مقدس اس میں اعظم آیا ہے قرآن باغ میں یہ یوم تو بدلعض و غیر العرض و سماوات و برضولقار <تصفح> یہ مقدس آئےت ہے سر ابراہیم کی آج نمبر اڑتالیس تو قیمت کے دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجود زمین کسی دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گا اور اسی طرح آسمان بھی اور سب کے سب اللہ ہوا حضار کے سامنے حاضر ہوں گے یعنی یوم دن تبدل بدل یعنی تبدیل ہو جائے گی یہ زمین غیر اللہجی ایک اور زمین میں وسلم آباد اور ایسے یہ آسمان ایک اور آسمان میں تبدیل ہوگا وہ بردو اور سب حاضر ہوں گے ظاہر ہوں گے قبروں سے نکل کر اور ظاہر ہو جائیں گے اور حاضر ہو جائیں گے للّہ ایک اللہ کے حضور میں جو کہ یکا ہے اور ہر چیز پر غلبہ والی ہے اللہ واحد قہار کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے یعنی اس خدا قدوس کے حضور میں حاضر ہوں گے جو سب سے برتر ان شامت کے دن یعنی جو سب سے برتر سب پر غالب ہے کوئی اس پر حاکم و متشرف نہیں اور وہ وحداللہ شریک ہے ہر لحاظ سے یعنی عدد ذات اور صفات ہر لحاظ سے وہ وحدہ اللہ شریک ہے زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے زمین و آسمان کے جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے آیات اور روایت روایات روایات و حدیث میں روایات حدیث میں حدیث میں جو باتیں نقل کی ہے اس میں ہیں کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی پوری زمین ایک پلین میدان بن جائے گا اس کے اوپر کوئی اتار چڑھاؤ نظر نہیں آئے گا کوئی بلندی اور نیچا جو نہیں ہوگا بالکل سو فیصد پلین زمین ہوگا ہاں جی کون پائے کہ فائیزر ہوا پھر ہم زمین کو یہ پورا نظام درہم برہم کرنے کے بعد زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے کہ اس میں کوئی اتار چھڑا اوپر نیچے کی چیزیں آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ اسی کی طرف اشارہ ہوگا ہاں کہ پوری زمین ایک سچ مستوی بنا دی جائے گی جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی نہ درہ وغیرہ کی نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلہ رہے گا نہ غار اور گہرائی اس طرح ایک بالکل وسیع اور پلین میدان ہوگا چنانچہ پران پاک نے بھی حیدر ہو قو سب صفحہ صف زمین کو ایک صاف ستھرا چٹیل میدان بنا کے رکھ دے گا اس کے بعد پھر سرخوں کے اشرافی پھر تمام موجودات جو ہے اسے انسان قبروں سے نکل آئے گا مزداد نکل آئے گا اور واہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا اور آگے پھر جنت جہنم جن کو اللہ نے جنت میں بھیجیں ان کو جنت میں بھیجیں گے اور جن کو جہنم میں بھیجنا ان جہنم میں بھیجیں گے تو یہ تو جہاد میں خصوصیات میشن صفحہ نمبر دو سو دس پہ اس کے علاوہ جو نفس حیات ذیل سرحا کی جو حادث نمبر ایک سو پانچ ایک سو ایک سو سات ان میں یہ واقعہ تھے کہ بھیا سالون ہے کہ خیبر ابھی آپ سو قیمت میں پہاڑوں کے بارے میں پوچھیں گے پوچھتے ہیں فخر کہہ دو یہ انصب ہو میرا اللہ ان کو جو ہے بالکل بکھیر دے گا ٹورے ٹورے کر کے بکھیر دے گا فیاضر و ان کو چھوڑ دے گا قا انصف پھر اسے صاف میدان بنا دے گا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا ترافی ہاں جو ولا امتا ہاں لا ترافیہ اے وجولا پھر اوشیس پھر اور آپ اس میں نہ کجی دیکھیں گے نہ اونچ نیچ بالکل صاف ستھرا میدان دیکھیں گے تو قیامت میں یہ زمین جو ہے بالکل ایک اور زمین میں تبدیل ہو جائیں گے تو یہ آیت صاحب بیان کر رہے ہیں اور زمین کی حالت کیسی ہوگی ابھی تو زمین پر درخت بھی ہے ستارہ گان بھی ہے آسمانوں میں پہاڑ بھی ہے سمندر بھی ہے ہاں اور کیا کیا چیزیں زمین کے اندر وہ دن یہ پہاڑ بھی ہٹ جائے گا ہاں روی کی طرح اڑ کے ختم ہو جائے گا سمندر بھی نہیں ہے داستان بھی نہیں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایک وسیع اور چٹیل میدان بنا دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دا جس نے یہ سب بنایا تھا ابھی اس کو پھر ایک وسیع میدان میں تبدیل کریں گے سراعت کی جو عادت نمبر ایک سو پانچ چھ اور سات میں یہ رعایت ہے چھوٹی آیات ہے قیمت کے دن کی عظیم تبدیلیاں بھی اسداد واحد قہار یعنی اس داد واحد قہار ذات کے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ذات کے واحد قہار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں زمین کو ابھی ایک اور انداز میں خلق کیا تو آسمانوں کی کو ایک اور انداز میں خلق کیا کل اس کو ایک اور انداز میں چینج کریں کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں وہ واحد قہار جو کہنا چاہیں کر سکتے ہیں تو جہی ہے تبدیلیاں بھی بس قیامت کے دن کی یہ عظیم تبدیلیاں بھی اس ذات کے جو ہیں واحد قہار ہونے کی واضح دلیل ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا یہ عمل یقیناً معلومات کے ارادے پر اللہ کے ہر حکم کو غلبہ و تسلط کی علامت ہے کہ وہ ذات پاک اس کائنات میں جو چاہیں تصروفات جو ہیں کریں اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی ارادے کو نہ بدل سکتا ہے نہ روک سکتا ہے بلکہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا یا پھر تو بنداخی نے لکھا تو خوضہ نگرامی اللہ تعالیٰ کے جو ہے عظمت کے سامنے انسان کچھ بھی نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے عظمت کے ادراک ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے واحد قہار انہیں پر کہ وہ ذات ایک ہی ہے ہاں جی ذات میں صفات میں تمام کمالات میں ذات ہے اور وہ قہار ہے فانگ رحمین ہماری تربیت کے لئے طرف اللہ کے غفار ہونے کا بہت زیادہ بسنے والا غافر ظلم گ کا بسنے والا افوزر کرنے والا یہ صفات بھی ہے رحیم ہے اور ہمر رحیمین دوسری طرف قہار بھی ہے جبار بھی ہے تاکہ ہم خوف اور رجا کے بیچ میں رہیں نہ امید ہو جائیں اور پھر گناہ کرتے رہیں نہ سرکش بننے کی جرات کریں کیونکہ سر پہ واحد کا حال کھڑا ہے اس کے عذاب سے ڈریں اس کے کار سے ڈریں اور خود کو اللہ کے جو ہے تمام احکامات کے سامنے سر تحفیم خم رکھیں انسان ہونے کے ناطے کوئی خطا قسر ہو جائیں اللہ کے میں شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے فوراً تو بطائف ہو جائیں میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس اسما الحسنہ کے معنی مفہوم کو جان کر ہاں ان پر پختہ ایمان رکھیں اور ان سے اپنی تربیت کے لیے سبق لے لیں اور خود کو ایک صالح انسان بنانے میں مدد لے لیں آمین سلم